السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقبرہ جی جزاک اللہ رضوان بھائی جزاک اللہ عادل قادری صاحب امید ہے ان اللہ تعالی میری آواز آپ بھائیوں کو آ رہی ہوگی بیلکس پر بھی اگر آ رہی ہے تو بتائیں بیلکس پر بھی اگر میری آواز آ رہی ہے تو بتا دیں جی جزاک اللہ آرزو مدینہ جزاک اللہ خیر ہے رضوان بھائی, بھائی شاید ہیں روم میں میرا خیال ہے وسلام عادل بھائی کل والا سوال کون سا آپ کا ابھی درس قرآن ہے اگر کوئی ارجن... کوئی ایمرجنسی ہے تو بھلے آپ آ جائیں تشریف لے آئیں جیسے آپ ترکیب بنا لیں اچھا ایمرجنسی نہیں ہے چلیں پھر درس کی در... درس ہو جائے نا اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوالات سوال آپ کا یہ کہ مرکبہ سلسلہ چلائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ٹھیک الحمدللہ رب العالمی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 وعلى آلك واصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحذين الجود والكرم واله وبارك وصدد صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم درس کے آغاز سے قبل آل ٹاپ پر موجود تمام اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنا نک بیلکس پر بھی بنا لیں دوران درس ہی جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنا نک جو ہے بیلٹس پر بھی بنا لیں سولواں سپارہ ہے سورہ ہے آیت نمبر پچیس سے ہم نے درس قرآن کا آغاز کرنا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے رب ترجمہ تنزول ایمان عرض کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینا کھول دے وجسر لی امری اور میرے لیے میرا کام آسان کر وقل العقدم من لسانی اور میری زبان کی گراہ کھول دے یف قولی کہ وہ میری بات سمجھیں وج علی وزیرم من اہ لیجیں اور لیے میرے لئے میرے بھر, بھر, بھر والوں میں سے احوزیر کر دے اور میرے لئے میرے بھر والوں میں ایک ہو فیر کر دے حیرون اخھ خوش دُد بھی اذری اس سے میری کمر مضبوط کر حیرون اخخش دُد بھی اذری اس سے میری کمر مضبوط کر وَأَشْرِكْو فِی اَمْرِ اور اسے میرے کام میں شریک کر کئی نصر بیحر کا قفیرہ کہ ہم بسرت تیری پاکی بولیں وہ نگ کثیرا اور بقثرت تیری یاد کریں ان کا کم تب بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے یہ آیت نمبر پینتیس تک ہم نے تلاوت کی ہے اور چونکہ یہ مختصر مختصر آیتیں ہیں اس وجہ سے یہ چوبیس سے لے کر جو ہے وہ پینتیس تک جو ہے وہ تقریباً یہ دس آیتیں ہم نے تلاوت کر لیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اور آپ نے کل جو آخری آیت سماعت فرمائی تھی آیت نمبر چوبیس اس میں اللہ نے حضرت موسی علیہ السلام کو حکم دیا تھا عل ہب الا فرآون ان نہغ کے پاس جا اس نے سر اٹھایا یعنی کفر کیا تو اے موسا آپ حضرت موسیٰ اے مسا آفرون کے پاس جائیں اور اس کو ہدایت کی تعلیم دیں دین اسلام کی طرف بلائیں اسے اللہ رب العزت کی الوحیت پر ایمان اور اللہ تبارک و وطالعہ پر ایمان کی دعوت دیں اپنی رسالت کی دعوت دیں کیونکہ اس نے کفر کیا ہے خود خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم ارشاد فرمایا تو حضرت موس علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں ان کو ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ ارض کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے یعنی اسے تحمل رسالت کے لیے وسیع فرما دے میرے لیے میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے یعنی جو خورد سالی میں آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لینے سے پڑ گئی ہے اور اس کا واقعہ یہ تھا بچپن میں حضرت موسی علیہ السلام ایک روز فرعون کی گود میں تھے دو تین سال کی عمر تھی آپ کی آپ نے فرعون کی داڑھی پکڑ کے اس کے منہ پہ زور سے تماشا مارا اس پر فرعون کو غصہ آ گیا اس نے حضرت موس علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو حضرت آفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے بادشاہ یہ نادان بچہ ہے کیا سمجھے تو چاہے تو تجربہ کر لے تو اس تجربے کے لیے ایک تشت میں آگ اور ایک تشت میں یاقوت سرخ آپ کے سامنے پیش کیے گئے آپ نے یاقوت لینا چاہا مگر فرشتے نے آپ کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ کے منہ میں دے دیا اس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی اس کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کی وحلعقدم مل لسانی اور میری زبان کی گرا کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے اس سے مراد ہے یعنی وزیر سے مراد میرا معاون اور میرا موت وہ کون میرا بھائی ہارون اس سے میری کمر مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر یعنی امر نبوت و تبلیغ رسالت میں میرے ساتھ شریک کر کہ ہم بک تیری باکی بولیں اور بق تیری یاد کریں یعنی نمازوں میں بھی اور خارج نماز بھی اے اللہ تجھے یاد کریں ان نہ کا بصیرہ بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے احوال کا عالم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر اللہ رب العزت نے پھر ارشاد آگے جو فرمایا وہ ہم مطلب جو ہے وہ آیات ابھی تلاوت کریں گے یہ آیات جو حضرت موسی علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل تھیں وہ آپ نے سنی دیکھیے جب اللہ رب العزت نے حضرت مسی علیہ السلام کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا اور ایک سخت اور مشکل کام کرنے کا حکم دیا تو حضرت مست علیہ السلام نے اپنے رب سے آٹھ چیزوں کا سوال کیا اور آخر میں یہ عرض کیا کہ میں نے ان آٹھ چیزوں کا اس لیے سوال کیا تاکہ میں تیری تصویر اور تیرا ذکر زیادہ سے زیادہ کر سکوں اور تیرا سوال یہ تھا کہ میرا سینہ کھول کر وسیع کر دے اور اسی طرح باقی بھی آپ نے آیات جو ہے وہ سنی دوسرا سوال تھا کہ میرے لیے میرا کام آسان کر دے میرے لیے میری زبان کی گرا کھول دے وغیرہ وغیرہ تو یاد رکھیے جو وزیر سے متعلق دعا کی گئی کہ حضرت ہارون الاسلام کو میرا وزیر کر دے تو یہ چوتھا سوال تھا وزیر کا لفظ وزر سے معخوض ہے اور اس کا معنی بوجھ اور وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سلطان کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتا ہے چنانچہ قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خوبری سے سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی منصب پر فائز ہو پھر اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو اس کے لیے ایک نیک وزیر دیتا ہے اگر وہ بھول جائے تو وہ اس کو یاد دلاتا ہے اور اگر وہ یاد ہو تو اس کی مدد کرتا ہے اگر خدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جس کو بھی خلیفہ بناتا ہے اس کے دو رازدار ہوتے ہیں ایک رازدار اس کی نیکی کا حکم دیتا ہے اور اس پر عبارتا ہے اور دوسرا رازدار اس کی برائی کا حکم دیتا ہے اور اس پر عبارتا ہے اور معصوم وہ ہے جس کو اللہ معصوم رکھے اور ترمی کی حدیث بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان والوں میں سے بھی میرے دو وزیر ہیں اور زمین والوں میں سے بھی میرے دو وزیر ہیں آسمان والوں میں سے میرے جو دو وزیر ہیں وہ جبراہیل اور میکایل ہیں اور زمین والوں میں سے جو میرے دو وزیر ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں تو یہ مطلب جو ہے وزیر سے متعلق ہم نے آپ کو چند حدیثیں جو ہے وہ پیش کی حضرت مس علیہ السلام نے کبھی عرض کیا کہ میں نے یہ دعائیں اس لیے کی ہے کہ ہاں اے اللہ ہم تیری بہت تصویر کریں تجھے بہت یاد کریں تو تصبیح کا مانا یہ ہے کہ اللہ کی ذات صفاط اس کے افعال کی ان چیزوں سے براعت بیان کی جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں خاص میں اس براعت اعتقاد رکھا جائے یا زبان سے اس کی براعت کو بیان کیا جائے اور عفایت میں اللہ کا ذکر اور اس کو یاد کرنے کا بھی ذکر ہے ذکر کا معنی ہے اللہ کی صفات کمالیہ اور اس کی صفات جمال اور اس کی صفات جلال کو بیان کرنا بستی کرنے کا معنی ہے نامناسب افات کی اس سے نفی کرنا اور ذکر کا معنی ہے اس کی شان کے لائٹ افاد کا ذکر کرنا تو جس طرح بھی ہم نے آیت نمبر 25 سے 35 تک تلاوت کیا ہے اسی طرح ہم 36 سے 44 تک یہ آیات کی تلاوت ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں اللہ رب العزت حضرت علیہ السلام کی دعاؤں سے متعلق فرما رہا ہے اولا قد او تیتا موسا فرمایا اے موسا تیری مانگ تجھے عطا ہوئی غلق من علئی کا مر اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک بار اور احسان فرمایا کا ماں جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا اَنِخذی اَنِخذی فی ہی فی بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے تو دریا اسے کنارے پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن اور میں نے کچھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی اور اس لیے کہ تم میری نگاہ کے سامنے تیار ہوختو کا فتح پر جنا کا علا امی کا وقتلتا کا مینل غمی وفت ن کا فتونا ثم تیری بہن چلی پھر کہا گیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کرے تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کرے اور تون نے اس جان کو قتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نہ جان دی اور تجھے خوب جانچ لیا کہ تو تو کئی برس رہا پھر تو ایک ٹہرائے وعدے پر حاضر ہوا اے موسا سبحان اللہ وقتی اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا از ہب انتا وی آ یادی ولا تھی ذکری تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرو از حبا الا فر آؤ ان ہو دونوں فرآن کے پاس جاؤ بے شک اس نے سر اٹھایا فقو لہو اللَّ او لہو یق کرو او یکشا <يَخشَا> تو اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کے وہ دیہان کرے یا کچھ ڈرے تو یہ آیت نمبر چوالیس تک آپ نے جو ہے وہ سنا ہے اس کی کچھ تفصیل بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں جیسا کہ آیت کی تفاسیر بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے آ رہے ہیں اللہ ارب العزت ان آیات مقدسہ میں ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 36 سے ہم نے شروع کیا فرمایا اے موسا تیری مانگ تجھے عطا ہوئی اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک بار اور احسان کیا یہ جو فرمایا گیا ہے یعنی اس سے مراد ہے یعنی اس سے یعنی نماز ہمارے احوال کا عالم ہے کہ حضرت موس علیہ السلام کی اس درخواست پر اللہ نے اس سے قبل بھی فرمایا کہ اس سے قبل بھی ہم نے تمہیں ایک بار تجھ پر احسان فرمایا اور ساتھ فرما دیا کہ جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الحام کرنا تھا یعنی دل میں ڈال کر یا خواب کے ذریعے جب کہ انہیں آپ کی ولادت کے وقت فرعون کی طرف سے آپ کو قتل کر ڈالنے کا اندیشہ ہوا تو یہ حضرت مسا علیہ, علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو ولادت مسا پر چونکہ فرعون جو تھا وہ ہر بچے کو قتل کر دیتا تھا اس کو معلوم تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس نے مجھے جو ہے وہ تباہ اور برباد کر دینا ہے میری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں لہذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کے کارندے بھی آئے تو اللہ نے حضرت موس علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمایا وہ الہام کیا ہے وہ بھی مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے یعنی دریائے نیل میں ڈال دے تو دریا اسے کنارے پر دریا میں ڈال دے کہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن یعنی فرعون چنانچہ حضرت چناچی علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق بنایا جس میں روئی بچھائی حضرت مصع علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور اس کی درجے روگوں نے خیر سے بند کر دی آپ اس صندوق کے اندر پانی میں پہنچے پھر اس سندوک کو دریائے نیل میں بہا دیا اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی فرعون اپنی بی بی حضرت آسیہ کے نہر کے کنارے بیٹھا تھا نہر میں صندوق آت دیکھ کر اس نے غلاموں اور کنیزوں کو اس کے نکالنے کا حکم دیا وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل فرگند جس کی پیشانی سے وجاحت اقبال کے آثار نمودار سے نظر آیا دیکھتے ہی فراؤن کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ جو ہے وہ قربان حصہ ہو گیا محبت میں سرشار ہو گیا عقل و حواس بجا نہ رہے اپنے اختیار سے باہر ہو گیا اس کی نسبت اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں محبوب بنایا اور خلق کا محبوب کر دیا اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے قلوب میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا یہی حال حضرت موسی علیہ السلام کا تھا جو آپ کو دیکھتا تھا اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی تھی قتادہ نے کہا کہ حضرت سیدنا موسی علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی ملاحت تھی جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والے کے دل میں محبت جوش مارنے لگتی تھی سبحان اللہ تورف فرماتا ہے کہ میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی اور اس لیے کہ تم میری نگاہ کے سامنے تیار ہو یعنی میری حفاظت و نگہبانی میں پرورش پائے تیری بہن چلی اِذ تمشی اختو کا تیری بہن چلی جس کا نام مریم تھا تاکہ وہ آپ کے حال کا تجسس کرے اور معلوم کرے کہ صندوق کہاں پہنچا آپ کس کے ہاتھ آئے جب اس نے دیکھا کہ صندوق فرآون کے پاس پہنچا اور وہ دودھ پلانے کے لیے دائیں حاضر کی گئی اور آپ نے کسی کی چھاتی کو منہ نہ لگایا تو آپ کی بہن نے جو ہے کیا, کیا قرآن فرماتا ہے پھر کہا گیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کریں ان لوگوں نے اس کو منظور کیا وہ اپنی والدہ کو لے گئی اور آپ نے ان کو دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کو دودھ قبول کیا آپ شراؤن تو یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ان کی اصل والدہ ہے وہ تو یہ سمجھا کہ جس طرح اور دودھ پلانے والی آئی ہیں اور اس بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا اسی طرح جو ہے یہ عورت جو آئی ہے اس کا دودھ پی لیا ہے چنانچہ ان کی والدہ آ کر دودھ پلانے لگی تو رب فرماتا ہے ہم تجھے تیری ماں کے پاس گھیر لائے کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو یعنی آگ کے دیدار سے آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کرے یعنی غم پھر آنکھ دور ہو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک اور واقعہ کا ذکر بھی فرمایا واقعہ تل تھا نفسن تو نے ایک جان کو قتل کیا حضرت ابن عباس ربی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کی قوم کے ایک کافر کو مارا تھا وہ مر گیا کہا گیا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر شدی بارہ سال کی تھی اس وقت آپ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو رب فرماتا ہے تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی تجھے خوب جانچ لیا یعنی محنتوں میں ڈال کر اور ان سے خلاصی عطا فرما کر تو, تو کئی برس مدین والوں میں رہا یاد رکھیے مدین ایک شہر ہے مصر سے آٹھ منزل فاصلے پر یہاں حضرت سیدنا شعیب علیہ سلاط والسلام رہتے تھے اور حضرت مس علیہ السلام مصر سے مدین آئے اور کئی برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس عکامت فرمائی اور ان کی صاحبزادی سفورا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تو ایک ٹھہرائے وعدے پر حاضر ہوا اے موسا یعنی اپنی عمر کے میں سال اور یہ وہ سن ہے کہ انبیاء کی طرف اس سن میں وہی کی جاتی ہے جب آپ واپس آئے تو چالیس سال عمر تھی اللہ فرماتا ہے وقت تو کا لینفسی میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا یعنی اپنی وہی اور رسالت کے لیے تاکہ تُو میرے ارادے اور میری محبت پر تصرف کرے اور میری حجت پر قائم رہے اور میرے اور میری خلق کے درمیان خطاب پہنچانے والا ہو تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ یعنی موجزات لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا دونوں فروم کے پاس جاؤ بے شک اس نے سر اٹھایا تو اس سے نرم بات کہنا یعنی اس کو بدرمی نصیحت فرمانا اور نرمی کا حکم اس لیے یہ تھا کہ اس نے بچپن میں آپ کی خدمت کی تھی اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کر لے گا تو تمام عمر جوان رہے گا کبھی بڑھاپا نہ پائے گا اور مرتے گم تک اس کی سلطنت باقی رہے گی اور کھانے پینے اور نکاح کی لذتیں تھا دم مرگ باقی رہیں گی اور بعد موت بخول جنت میسر آئے گا جب حضرت علیہ السلام نے فرون سے یہ وعدے کیے تو یہ بات بہت پسند آئی لیکن وہ کسی کام پر بغیر مشورہ حامان یہ قطعی فیصلہ نہیں کرتا تھا حامان موجود نہ تھا جب وہ آئے تو پھرہ نے اس کو یہ خبر دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مس علیہ السلام کی ہدایت پر ایمان قبول کر لوں تو حامان کہنے لگا میں تو تجھ کو آکل و دانا سمجھتا تھا کہ تر رب ہے بندہ بنا چاہتا ہے تو معبود ہے عابد بننے کی خواہش کرتا ہے پھر نے کہا تو نے ٹھیک کہا اور حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے اللہ نے حضرت موسٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آئیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کو وہی کی کہ حضرت موسی علیہ السلام سے ملے چنانچہ وہ ایک منزل چل کر آپ سے ملے اور جو وہی انہیں ہوئی تھی اس کی حضرت مسا علیہ السلام کو اطلاع دی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس امید بارے کے وہ دیہان کرے یا کچھ ڈرے مراد کیا ہے آپ کی تعلیم نصیحت اس امید کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ آپ کے لیے عجب اور اس پر الزام ہجت اور قطع ازر ہو جائے اور حقیقت میں ہونا تو وہی ہے جو تقدیر علاحی ہے تو یہ اللہ رب العزت نے حضرت مس علیہ صلاح و السلام کو جو ہے وہ ارشاد فرمایا اور ان کو جو ہے وہ کس طرح مطلب اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تعلیم تبلیغ ارشاد فرمائی ان آیات میں آپ نے سنا کہ کس طرح صندوق میں حضرت مص علیہ السلام جب ایک چھوٹے سے بچے تھے چند دن کے تھے آپ کو ڈال دیا گیا اور جس بچے کی خاطر حضرت موسی علیہ السلام کی خاطر فرعون نے ہزارہ بچوں کو جو ہے وہ قتل کرایا تھا وہی موسا فرعون کے گھر میں پلے اندازہ کر لیجئے یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے اور اللہ تبارک و تعالی جلدا جلا کی مطلب قدرت آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی اللہ تعالی کی بڑی شان ہے اللہ چاہے تو فرعون کے گھر میں حضرت مسا علیہ السلام کو پرورش گلا ہے اور یہی معاملہ بھی ہوا تو حضرت مسا علیہ سلاط و جو ہیں وہ فرعون کے گھر میں پلے بڑے اور اللہ رب العزت نے جو ہے ان سے یہ ارشاد فرما دیا کہ آپ ان کو نرمی کے ساتھ دعوت دیں ظاہر اس نے پرورش بھی کی تھی اور نرمی کے ساتھ دعوت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے جب بھی کسی کو دعوت دی جائے تو مطلب نرمی اور جو ہے وہ آسانی اور اچھے انداز میں حکمت عملی اور حسن تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دی جائے جو آج آئٹ نمبر تینتالیس سے 48 تک اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے خاط او او دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے کال محکو مسما فرمایا ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا اور دیکھتا فقولہ ربکا فرسب منی الدا ارشاد فرمایا گیا تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بیجے ہوئے ہیں تو اولاد یابو کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہ دے بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں اور سلامتی اسے جو ہدایت کی پیروی کرے انا قد اوشیا بے شک ہماری طرف وحی ہوئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جُٹھلائے اور منہ پھیرے یہ چند آیتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان آیات مقدسہ میں فرمایا گیا کہ دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے فرمایا ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی اپنی مدد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یقین دلایا ساتھی فرما دیا اسماؤ و را سنتا اور دیکھتا یعنی فرعون کے قول اور فعل کو سنتا اور دیکھتا ہوں یعنی اللہ تعالی نے اپنی حفاظت کا ذمہ لیا سات ہی فرما دیا تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بیجے ہوئے ہیں تو اولاد یعقوب کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے یعنی انہیں بندگی و اسیری سے رہا کر دے اور انہیں تکلیف نہ دے یعنی محنت و مشقت کے سخت کام لے کر اولاد یعقوب کو جو ہے وہ جو ہے وہ تکلیف جو ہے نہ دے بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں اس سے مراد ہے موجزے جو ہماری صدق نبوت کی دلیل ہیں فراون نے کہا وہ کیا ہے تو آپ نے موجزہ ید موجزا دکھایا موجزہ ید معجزا دکھایا اور سلامتی اسے جو ہدایت کی پیروی کرے یعنی دونوں جہاں میں اس کی سلامتی ہے وہ عذاب سے محفوظ رہے گا بے شک ہماری طرح وہی ہوئی کہ عذاب اس پر ہے جو جٹلائے ہماری نبوت کو اور ان احکام کو جو ہم لائے سنا چاہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ منہ پھیرے یعنی ہماری ہدایت سے تو حضرت سیدنا اللہ موسا و ہارون علیہ وسلام نے فراؤن کو یہ پیغام پہنچا دیا جب اللہ رب العزت کا پیغام حضرت سیدنا اللہ علیہ السلاط و السلام نے پہنچا دیا تو اب ارشاد خدا بندی ہے آیت نمبر 49 سے آیت نمبر جو ہے وہ چون تک تلاوت کر رہا ہوں فرمایا گیا کال آف امر ربا یا بولا تو تم دونوں کا خدا کون ہے اے موسیٰ قَالَ رَبُّنَ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ حَدَى کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی پھر راہ دکھائی قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى بولا اگلی سنزتوں کا کیا حال ہے؟ قل علم ربی فی کتاب لا ربی کہا کا میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے میرا رب نہ بہکے نہ بھولے وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں چلتی راہیں رکھی اور آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے قلو کلو ورن مکم انال آیا تل اوہ تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو سبحان اللہ تو یہ آیت نمبر 49 سے 54 تک ہم نے تلاوت کی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہماری طرف وہی ہوئی کہ عذاب اس پر ہے جو ٹھٹلائے اور منہ پھیرے بولا تو تم دونوں کا خدا کون ہے اے موسا کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی اس سے مراد ہے ہاتھ کو اس کے لائق ایسی کہ کسی چیز کو پکڑ سکے پاؤں کو اس کے قابل کے چل سکے زبان کو اس کے مناسب کے بول سکے آنکھ کو اس کے موافق کے دیکھ سکے کان کو ایسی کہ سن سکے یہ مطلب اس کا مطلب ہے چنانچہ ارشاد فرمایا گیا پھر راہ دکھائی یعنی اس کی معرفت دی کہ دنیا کی زندگانی اور آخرت کی سعادت کے لیے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو کس طرح کام میں لایا جائے بولا یعنی فرعون بولا اگلی قوموں کا کیا حال ہے یعنی جو امتیں گزر چکی مثل قوم نو و آد و سمود کے جو گتوں کو پوچھتے تھے اور بعد سے بعد الموت یعنی مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جانے کے منکر تھے اس پر حضرت مس علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے یعنی لوح محفوظ میں ان کے تمام احوال مکتوب ہیں روزے قیامت انہیں ان اعمال پر جزا دی جائے گی تو فرمایا لا یا ربی ولا ینسا میرا رب نہ بہکے کے نہ بھولے وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں چلتی راہیں رکھی اور آسمان سے پانی اتارا یعنی حضرت مس علیہ السلام کا کلام تو یہاں تمام ہو گیا اب اللہ اہل مکہ کو خطاب کر کے اس کو جو ہے وہ فرما رہا ہے تو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے یعنی قسم قسم کے سبزے مختلف رنگتوں خوشبو شکلوں کے بعض آدمیوں کے لیے بعض جانوروں کے لیے اور فرمایا تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ یہ امر اباحت اور تذکیر نعمت کے لیے ہے یعنی ہم نے یہ سبزے نکالے تمہارے لیے ان کا کھانا اور اپنے جانوروں کو چرانا مباہ کر کے بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو تو اللہ تبارک کا مطالعہ جلا جلالہ نے جو ہے وہ کس طرح اپنی نعمتوں کا جو ہے یہاں پر ذکر فرما دیا تو دیکھیے اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت موس علیہ السلام کو جب حکم ارشاد فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیں اور جا کر مطلب جو ہے وہ فرآون کو دعوت دے تو حضرت سیدنا موسا علیہ سلاط وسلام جو ہے وہ گئے جا کر دین کی دعوت دی فرون نے کہا پہلی قوموں کا کیا حال ہے تو اب جب حضرت موس علیہ سلاط والسلام کو جو ہے وہ یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس لوہے محفوظ میں ہے اور میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے مانا یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے اس کو اللہ نے ایک کتاب میں لکھ دیا ہے اور وہ کتاب یعنی لوح محفوظ فرشتوں پر ظاہر کر دی گئی ہے تاکہ وہ اس پر زیادہ استدلال کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ تمام معلومات کا عالم ہے اور وہ صحب اور غفلت سے منزے ہے اور رب بھی فرماتا ہے کہ وہ نہ غلطی کرتا ہے نہ بولتا ہے تو اس سے متعلق جو ہے وہ حضرت مس علیہ صلاحت وسلام نے ارشاد فرما دیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت الوحیت کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا اور اللہ کبارکا وطلا جل جلالہ پر ایمان لانے کا درس جو ہے وہ بھی ارشاد فرما دیا چنانچہ چاہے نمبر پچپن ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے منہ ہا خلق نعیدکم کم نخرجکم فی ہا و اخرا ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لیے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالے جائیں گے دوبارہ نکالیں گے اس آیت مقدسہ میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین ہی سے بنایا یعنی تمہارے جد اعلی حضرت اعظم علیہ السلام کو اس سے پیدا کر کے اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے یعنی تمہاری موت اور دفن کے وقت تم یعنی ظاہر زمین میں جاؤ گے وہ منہا نخری جم تارا اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے روزے قیامت چنانچہ یہ یہاں پر درس ہے دیکھیے یہاں پر چند باتیں ارج کر دوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہد میں فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو نطفے سے پیدا کیا ہے اور قرآن میں بھی ہے الانسان من نطفہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تو جواب یہ ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت اعظم علیہ السلام ہیں اور وہ ہماری اصل ہیں ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو چونکہ اصل انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو اس وجہ سے فرمایا کہ ہم نے تم کو اس زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی طرح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 تو جواب یہ بھی ہے کہ انسان کی پیدائش نطفہ اور حیض کے خون سے ہوتی ہے اور نطفہ اور حیض کا خون دونوں غذا سے بنتے ہیں اور غذا گوشت اور سبزیوں سے حاصل ہوتی ہے اور گوشت بھی حیوانوں کے سبزے کھانے سے بنتا ہے تو غذا کا رجوع اور مال سبزیوں کی طرف ہے اور سبزیاں پانی اور مٹی کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ نطفہ اور حیز کا خون زمین کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے لہذا یہ کہنا صحیح ہے کہ ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا اور یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرا وطی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی قبر کی مٹی چھڑکی جاتی ہے ابو عاصم نے کہا کہ تم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے اس جیسی فضیلت نہیں پا سکو گے کیونکہ ان دونوں کی مٹی رسول پاک کی مٹی سے ہے سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہر انسان کو اس مٹی میں دفن کیا جانا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا ہے مصنف عبدالرزاق کی عزیز حضرت ابو ہریرا نے کہا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے فرشتہ زمین سے مٹی لے کر اس کی ناف کاٹنے کی جگہ پر رکھتا ہے اس مٹی میں اس کی شفا ہوتی ہے اور اسی میں اس سے فیق قبر ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی حدیث سماعت فرمائے حضرت ابن باس بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسی طرح سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا فتبہ افریقہ میں کہ خطیب نے کتاب المتفق والمفترق میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عن سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کی ناف میں اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بنایا گیا یہاں تک کہ اسی میں دفن کیا جائے گا اور میں اور ابو بکر و عمر ایک مٹی سے بنے اسی میں دفن ہوں گے سبحان اللہ یہ دلیل بھی کتنی زبردست ہے کہ جب ایک ہی مٹی سے اللہ رب العزت نے محبوب پاک علیہ السلام کو حضرت صدیق اکبر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو پیدا فرمایا ہے تو پھر کس طرح صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق جو ہے وہ معاذ اللہ ظلم کر سکتے ہیں جیسا کہ شیعہ حضرات کا گندہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ و, و جل کریم پر ظلم کیا گیا کہ خلافت کا حق تہ اور زبردستی قبضہ جما لیا گیا کیا خمیر مصطفیٰ ایسا ہو سکتا ہے جس کا خمیر جو ہے وہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام کی مٹی سے ہو تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے افطخفر اللہ ایسے گندے عقیدے پر اور لانت ہو ایسے عقیدے رکھنے والوں پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے عائد نمبر چھپن ہے میرا رب یہ فرما رہا ہے ولاقد ارینا ہو آیاتینا کُ اللہ و اور بے شک ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا بے شک ہم نے اسے کسے? فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائی یعنی کل آیات فسعہ, یعنی نو موجزات حضرت علیہ اسلام کے اور اس نے جھٹلایا اور نہ مانا یعنی ان نشانیوں کو موجزات کو سہر اس نے کہا قبول حق سے فراؤن نے انکار کر دیا یہ اس سے مراد ہے تو ستامن اور ٹھامن من یا موسا بولا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے سبب ہماری زمین سے نکال دو اے موسا فلاں نخ نولا مکانن سوا تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ ٹھہرا دو جس سے نہ ہم بدلہ لیں نہ تم ہموار جگہ ہو ان دونوں آیات میں ارشاد فرمایا گیا ہے بولا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے سبب ہماری زمین سے نکال دو اے موسیٰ یعنی ہمیں مصر سے نکال کر خود اس پر قبضہ کر لو اور بادشاہ بن جاؤ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے یعنی جادو میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا یہ فرون کہہ رہا ہے اور تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ ٹھہرا دو جس سے نہ ہم بدلا لیں نہ تم ہموار جگہ ہو یعنی اس نے چیلنج کر دیا کہ آپ ہم پر جادو کر رہے ہیں جادو کے ذریعے ہمیں مصر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ خود بادشاہ بن جائیں تو فرون کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے مقابلے میں جو ہے وہ جاد لے کر آؤں گا اس کا جو ہے ایک دن جو ہے وہ مقرر کر لو سنچے آئت نمبر انسٹھ سے اکسٹھ تک تین آیات اولا مئم یو یو مز نتی شرم نا موسا نے کہا تمہارا وعدہ لیلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں فتح وج مئی دہو تم متا تو پھر آؤن گرا اور اپنے فریب اکٹھے کیے پھر آیا ان سے موسا نے کہا تمہیں خرابی ہو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے اور بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا ان تین آیات میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے موسا نے کہا تمہارا وادہ میلے کا دن ہے یعنی اس میلے سے فرعونیوں کا میلہ مراد ہے جو ان کی عید تھی اور اس میں وہ زینتیں کر کے جمع ہو جاتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ دن عاشورہ یعنی دسویں محرم کا تھا اور اس سال میں یہ تاریخ سنیچر کو واقع ہوئی تھی ہفتے کا دن تھا اس روز کو حضرت موس علیہ السلام نے اس لیے معین فرمایا کہ یہ روز ان کی غائط شوکت کا دن تھا اس کو مقرر کرنا اپنے کمال قوت کا اظہار ہے جس میں یہ بھی حکمت تھی کہ حق کا ضرور اور باطن کی رسوائی کے لیے ایسا ہی وقت مناسب ہے جبکہ اطراف و جوانب کے تمام لوگ مجتمع ہوں یعنی بہت مخلوق ہوں لاکھوں لوگ جمع ہوں اور دس محرم کو وہ چونکہ عید مناتے تھے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دن مقرر کر دیا قرآن کہتا ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں کتاب کی تاکہ خوب روشنی پھیل جائے اور دیکھنے والے با اطمینان دیکھ سکیں ہر چیز صاف صاف نظر آئے چنانچہ فرمایا گیا تو فرعون پھر آؤں پھرا اور اپنے فرید اکٹھے کیے یعنی کثیر تعداد جادوگروں کو اس نے جمع کیا پھر آیا یعنی وعدے کے دن ان سب کو لے کر آیا ان سے موسا نے کہا تمہیں خرابی ہو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو یعنی کسی کو اس کا شریک کر کے اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے اور بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا اللہ تعالی پر سناچے جب حضرت موسا علیہ سلاط وسلام نے یہ ارشاد فرمایا یہاں پر میں تعداد کے بارے میں بتاؤں تو فرعون نے اپنے ہتھ جمع کر لیے اور حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ وہ بہتر جادوگر تھے اور ان میں سے ہر جادوگر کے پاس رسیاں اور لاٹھیاں تھیں جادوگروں کی تعداد کے متعلق مختلف اقوال ہیں ایک کال یہ بھی ہے کہ چار سو تھے بعض نے کہا بارہ ہزار تھے ایک کال یہ بھی ہے کہ چودہ ہزار تھے ان جادوگروں کے رئیس کا نام شمعن ہا تھا اور بہرحال حضرت موس علیہ صلاحم و السلام نے ان کو بھی اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ دعوت دی اور شریک نہ بنانے کے بارے میں ارشاد فرمایا آئے سمبر باسٹھ سے لے کر چونسٹھ تک ہے پتہ نہ ذہم تو اپنے معاملے میں باہم مختلف ہو گئے اور چھپ کر مشورت کی یہی جادوگر حضرت موسی علیہ السلام کا یہ کلام سن کر आपस میں مختلف ہو گئے بات کرنے لگے یہ بھی ہمارے مثل جادوگر ہیں بعض نے کہا کہ یہ باتیں ہی جادوگروں کی نہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کو منع کرتے ہیں قالوا ان قالوا ان هذا هاراني لصاحراني يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بالسحر بما يلهبا بطريقتكم المطلق فرمایا گیا بولے بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا اچھا دین لے جائیں تُو, وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ تو اپنا فریب پکا کر لو پھر پرا باند، یعنی صف باند کراؤ اور آج مراد کو پہنچا جو غالب رہا تو یہ تین آیات ہیں ان میں ارشاد فرمایا گیا کہ بولے بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں جس سے مراد ہیں یعنی حضرت اور حضرت ہارون یہ فراؤن ان کو بول رہا ہے کہ یہ دونوں زبردست جادوگر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا دین ختم کر کے اپنا دین لے آئے تو کہا کہ تم جو ہے اپنا فریب پکا کر کے سفید بانتر آ جاؤ کیونکہ آج اگر تم جیت جاتے ہو تو بڑا زبردست معاملہ ہو جائے گا اور یہ دونوں بھائی حضرت ہارون اور حضرت موسا علیہ مصلاط والسلام کو زبردست شکست کے فاش ہو جائے گی میرا رب ارشاد فرما رہا ہے قالو یا موسا اما ان اول من تلقیا بولے اے موسا یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں قال ابلقو فزا شبالحا تس موسا نے کہا بلکہ تمہیں ڈالو جبھی ان کی رسیاں اور لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئی۔ پو جسا سی ہی خی تو اپنے جی میں موسا نے خوف پایا خف ان کا ہم نے فرمایا ڈر نہیں بے شک تو ہی غالب ہے و علقی کا تلقفاخیر اور ڈال تو دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کا بلا نہیں ہوتا کہیں آوے سبحان اللہ یہ تین چار آیتیں ہیں کہ مطلب جو ہم نے آپ, کو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے بولے اے موسا یا تو تم ڈالو یہ مطلب جادوگر بولے اے موسا یا تو تم ڈالو یعنی آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم پہلے ڈالیں یعنی اپنے سامان ابتدا کرنا جادوگروں نے ادبن حضرت موسا علیہ السلام کی رائے مبارک پر چھوڑا اور اس کی برکت سے آخر کار اللہ نے انہیں دولت ایمان سے مشرف کیا اسی وجہ سے تو انہوں نے ادبن یہ کہا تھا کہ اے موسا پہلے آپ اپنا معاملہ ڈالے عصا ڈالیں یا ہم پہلے ڈالیں تو موسا نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو یہ حضرت موس علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ جو کچھ جادو کے مکر ہیں پہلے وہ سب ظاہر کر چکے اس کے بعد آپ موجزہ دکھائیں اور حق باطل کو مٹائے اور موجوہ سہر کو باطل کرے تو دیکھنے والوں کو بصیرت و عبرت حاصل ہو چنانچہ جادوگروں نے رسیاں لاٹیاں وغیرہ جو سامان لائے تھے سب ڈال دیا اور لوگوں کی نظر بندی کر دی تو جبھی ان کی رسیاں اور لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئی تو حضرت موسا علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی اور میلے کے میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں دیکھنے والے اس باطل نظر بندی سے مشہور ہو گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض موجزہ دیکھنے سے پہلے ہی ان کے گرویدا ہو جائیں اور موجزہ نہ دیکھیں تو اپنے جی میں نے اس بات سے خوف پایا تو رب فرماتا ہے ہم نے فرمایا ڈر نہیں بے شک تو ہی غالب ہے اور ڈال تو دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے یعنی اپنا اثر ڈالیے اور ان کی بناوٹوں کو نکل جائے گا وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادو کا فریب ہے اور جادوگر کا بلا نہیں ہوتا کہیں آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اثر ڈالا وہ جادوگروں کے تمام ازگہوں اور سانپوں کو نگل گیا اور آدمی اس کے خوف سے گھبرا گئے حضرت موس علیہ السلام نے اسے اپنے دست مبارک میں لیا تو مثل سابق اثر ہو گیا یہ دیکھ کر پھر جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ موجودہ ہے جس سے سحر مقابلہ نہیں کر سکتا اور جادو کی فریب کاری اس کے سامنے قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ نظر بندی وہ نبی کی تو نہیں کر سکتا تھا ظاہرہ لوگوں کی تھی اب جب حضرت مص علیہ السلام نے اپنا اثر ڈالا تھا تو اس اثر ڈالنے پر جو ہے وہ لوگوں نے بھی اس کو ازدہ دیکھا جادوگروں نے بھی اصدہ دیکھا اگر یہ نظر بندی ہوتی تو جادوگروں پر تو نظر بندی کا اثر نہیں ہو سکتا تھا تو جب جادوگروں نے بھی اصدہ ہی دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں اور رسول ہیں اگر یہ جادوگر ہوتے تو ہماری نظر بندی نہیں ہو سکتی ہماری نظر بندی نہیں ہو سکتی تھی اللہ اکبر میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر اور ولا منا مُنَّ اشد اب خا <وَأَبْخَو> فرون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا تو مجھے قسم ہے ضرور میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنے پر سولی چڑھاؤں گا اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب سخت اور دیرپا ہے اللہ اکبر کا اللہ و اکبر کا تو یہ فرعون نے ان جادوگروں سے کہا اور اس کی مطلب سبب کیا بنا تھا سبب یہ بنا تھا کہ قرآن کہتا ہے فلقی قالو آ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ بی ہارون ا و نمبر ستر ہے تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسا کا رب ہے سبحان اللہ کیا عجیب حال تھا جن لوگوں نے ابھی کفر کے لیے رسیاں اور اصا ڈالے تھے ابھی मौजजा دیکھ کر انہوں نے شکر و سجود کے لیے سر جکا دیے گردنے ڈال دی ایمان لے آئے منقول ہے کہ اس سجدے میں انہیں جنت اور دوزک دکھائی گئی اور انہوں نے جنت میں اپنے منازل دیکھ لیے سبحان اللہ اب آپ اندازہ کر لیجیے کہ اتنے بڑے مجمے میں نہ جانے کتنے جادو گھر لے کر وہ فرآون آیا تھا کتنی اس کی پبلسٹی کی گئی تھی اور حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو معاذ اللہ رسوا کرنے کا اتنا بڑا سیٹ اپ جو ہے وہ بنایا گیا تھا لیکن اپنی بیزتی بھی خراب ہو گئی فرعون کی کیسی زبردست بیزتی ہوئی بیزتی بھی بلکہ خراب ہو گئی کہ اتنے بڑے مجمے میں جو اس کو اپنا خدا کہتا تھا ظاہر وہ لوگ جو یہ لوگ جو تھے فرعون کو خدا کہتے تھے تو ان کے سامنے اپنی مطلب رعایا کے سامنے کتنی بڑی تزلیل فرعون کو ہوئی کہ جن کو مقابلے کے لیے لایا انہوں نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اس پر وہ کہتا ہے فرعون بولتا ہے کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا یعنی جادو میں وہ استاد کامل اور تم سب سے فائق ہیں فخر اللہ تو مجھے قسم ہے ضرور میں تمہیں ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا یعنی داہنے ہاتھ کاٹ دوں گا تمہارے بائیں پیر کاٹ دوں گا تمہیں کھجور کے تنے پر سولی چڑھاؤں گا اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب سخت اور دیر ہے اس سے فرعون کی یہ مراد تھی کہ اس کا عذاب سخت تر ہے یا لہ پا فرآون کا یہ متقبیرانہ کلمہ سن کر وہ جادوگر کیا بولتے ہیں جادوگر کہتے ہیں کالو لن کا مین الب جینات وا فقم بولے ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم تو تو ترچک جو تجھے کرنا ہے تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرے گا اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ وہ جادوگر جو اب مسلمان ہو چکے تھے بولتے ہیں کہ ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں یعنی ید بیزہ اور اصائے موسا بعض مفسرین نے کہا کہ ان کا استلال یہ تھا کہ اگر تو حضرت موس علیہ السلام کے معجدے کو بھی شہر کہتا ہے تو بتا وہ رسے اور لاٹیاں کہاں گئی جو ہم نے ڈالی تھیں تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بیہ سے مراد جنت اور اس میں اپنی مناظر کا دیکھنا ہے جو کہ ان جادوگروں نے مطلب دیکھ لیا تھا کہنے لگے ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم تو تو کر چک جو تجھے کرنا ہے یعنی ہمیں اس کی کچھ پرواہ نہیں تو اس دنیا کی زندگی میں تو کرے گا یعنی آگے تو تیری کچھ مجال نہیں اور دنیا زائل اور یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے تو مہربان بھی ہو تو بقائے دوام نہیں دے سکتا پھر زندگانی دینا اس کی راحتوں کے زوال کا کیا غم بالخصوص اس کو جو جانتا ہے کہ آخرت میں اعمال دنیا کی جزا ملے گی تو تو کیا کر سکتا ہے آخرت میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ اکبر کیا مدلل جواب تھا ان مطلب اسی وقت ایمان لانے والوں کا سناچی اج کے متعلق اخری آیات اللہ رب العزت ارشاد سرماتا ہے انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا و ما اقترحتنا علیہ من سحر والله خیر وابقا بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور وہ جو توں نے ہمیں مجبور کیا جادو پر اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا سبحان اللہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے مقابلے میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرون نے جب جادوگروں کو حضرت موسا علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا تھا تو جادوگروں نے فراؤن سے کہا تھا کہ ہم حضرت موسا علیہ السلام کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں چنانچہ اس کی کوشش کی گئی اور انہیں ایسا موقع بہم پہنچا دیا گیا انہوں نے دیکھا کہ حضرت خواب میں ہیں اور عصاہ شریف پہرا دے رہا ہے یہ دیکھ کر جادوگروں نے فراؤن سے کہا کہ موسا جادوگر نہیں کیونکہ جادوگر جب سوتا ہے تو اس وقت اس کا جادو کام نہیں کرتا مگر فرعون نے انہیں جادو کرنے پر مجبور کیا اس کی مقفرت کے وہ اللہ سے طالب اور امیدوار ہیں سبحان اللہ تو اور اللہ بہتر ہے ثواب دینے میں اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا و ابقا بلحاظ عذاب کرنے کے نہ فرمانوں پر بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے نہ جیے اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے یعنی کافر مثل فرعون کے ہو کر آئے تو ضرور اس کے لئے جہنم ہے جس میں نہ مرے نہ جیے مراد کیا ہے کہ مر کر ہی اس سے چھوڑ سکے ایسا جینا جس سے کچھ نفع اٹھا سکے تو ظاہر ہے کہ جس میں نہ مرے اور نہ جیے تاج فرمایا ومین قب عام اللہ جات الا اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کیے ہوں تو انہی کے درجے اونچے یعنی جن کا خاتمہ ایمان پر ہو انہوں نے اپنی زندگی میں نیک عمل کیے ہوں فرائض نافل بجا ل آئے ہوں تو ان کے درجات جو ہیں وہ اونچے ہیں جنات عدن تجری من جناتو ادری خالدین اور وذالک جزاء من منتظک بسنے کے باغ جن کے نیچے نہرے بہیں ہمیشہ ان میں رہیں اور یہ سلا ہے اس کا جو پاک ہوا یعنی کفر کی نجاست اور معاصی کی گندگی سے اللہ تبارک تعالی اپنی پاک بارگاہ میں درس کو قبول و منظور فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین ثم آمین تو الحمد للہ آج آیت نمبر پچیس سے لے کر آیت نمبر چھتر تک درس ہوا ہے اللہ نے چاہا تو آیت نمبر ستتر سے ان اللہ تبارک و تعالی کل ہم درس کا جو ہے پھر آغاز کریں گے اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین اللہ آمین آمین ناز شریف لے فرما دیں انشاءاللہ شاء اللہ نعت شریف کے بعد سیرت پاک پر درس ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ تبارک وطالعہ جو ہے آپ بھائیوں کے اگر سوالات ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ جواب بات بھی دے سکیں تشریف لے آئیں دل میں مدینہ